الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن وفرض علينا القتال والصلاة والسلام على النبي السيف والملاحم وعلى أصحابه الذين قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واعطاهم فتحا قريبا صدق الله العظيم اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی دیا خون صحابہ نے تب اس گلشن میں بہار آئی صدر مجلس معزز علماء کرام اور بزمی یوسفی میں شریک میرے عزیز طالب علم ساتھیوں ہماری آج کی اس سالانہ تقریری مقابلے کا موضوع غزب حدیبیہ کے معارف آس باق ہے اس موضوع کو چھ سات منٹ میں سمیٹنا یقیناً سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے لیکن میں چند مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے اس واقعہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق و سچ کہنی کی توفیق عطا فرمائے سامعین محترم تاریخ اسلام کا یہ عظیم الشان ہجری میں پیش آیا جب حضرت آکا ملنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک خواب کے مطابق اپنے چودہ سو صحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ قربانی کے جانور ساتھ لے کر عمرے کے لیے روانہ ہوئے تو مشرقی نے مکھا جو مسلمانوں کی دشمنی میں اندھے ہو چکے تھے وہ مسلمانوں کے راستے کے رکاوٹ بننے لگے حالانکہ وہ حرم میں داخلے سے کسی کو نہیں روکتے تھے مشرقین مکہ کو اپنے اس سفر کا مقصد سمجھانے کے لیے پیارے آکا مدی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ و تعالنہ کو مکہ بھیجا کہ آپ مشرقین کو سمجھائیے کہ ہم صرف عمرہ ادا کرنے آئے ہیں ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ و تعالیٰ مکہ پہنچے تو مشرقین مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ و تعالیٰ کو روک لیا ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ و تعالیٰ کو شہید کیا گیا اب یہ مسئلہ ایک مسلمان کے خون کا بن گیا اب یہ مسئلہ ایک مسلمان کی عزت کا بن گیا حضرات خوب جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کا خون اور مسلمان کی عزت اللہ تعالیٰ کی ہاں کتنی قیمتی ہے روایات میں آتا ہے کہ اگر کعبے کی ایک ایک پتر کو بیچا جائے تب بھی ایک مسلمان کی عزت کی برابر اسی قیمت نہیں ہو سکتی سامین محترم پیارے آقا مندی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ اگر آج اس طرح ایک مسلمان کا خون رائے گا چلا جائے گا تو پھر کل جس کا دل چاہے گا وہ مسلمانوں کو قتل کرے گا جس کا دل چاہے گا وہ مسلمانوں کی عزت لوٹے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراں کی نیچے بیٹھ گئے اور حضرات صحابہ کرام سے بیت لینا شروع کر دی مشہور صحابی حضرت اللہ سے پوچھا گیا وہ بیت جو تم لوگ کر رہے تھے کس چیز پر ہو رہا تھا فرمانے لگا آل الموت یعنی اس بیات کا عنوان تھا کہ ہم زندگی کی سے افضل اور قیمتی جان ہے جن میں حضرت ابو بکر صدیق عنہ کی جان بھی تھی جو بعد الانبیاء افضل البشر ہے جن میں حضرت عمر فاروق عنہ کی جان بھی تھی مگر ان کے دل پر اللہ تعالیٰ علقاء حق فرما دیتے تھے ان میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بھی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے کا منی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور نسخہ کے لیے بچپن ہی سے منتخب فرمایا تھا سامعین محترم چودہ جلیل القدر صاحب کرام صرف ایک شخص کی جان کا بدلہ لینے کے لیے اپنے جانے دینے کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ کیا فائدہ ہے ہمارے مسلمانوں نے کا جب اس طرح مسلمان کٹتے رہے اسلام کو ماننے والے محفوظ نہ ہو ہم کس کافروں کو اسلام کی دعوت دیں گے وہ ہمیں کہیں گے کہ جن کو تم نے مسلمان کرایا ان کا کتنا تحفظ کیا سامع نزی آج ہزار مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے لیکن ہم نے اقدام نہیں کیا حالانکہ ہم پر ان کا بدلہ نہ فرض ہے وہ حضرات صحابہ اکرام جنہوں نے سلح یدیبیہ میں بیاطل الجہاد کی وہ گروں سے جہاد کے لئے نہیں نکلے تھے بلکہ وہ عمرہ ادا کرنے جا رہے تھے مگر راستے میں اچانک ایک مسلمان کی عزت اور حرمت کا مسئلہ سامنے آ گیا تب احرام میں ملبوس یہ کافلہ ایک دم طوفانی لشکر اور جہادی لشکر بن گیا سامین محترم حضرات صحابہ کرام نے اس واقعہ میں ثابت کر دیا کہ وہ فدوحات کے اہل تھے کیونکہ اتنے لمبے سفر کے باوجود پیارے آکا منی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے مطابق فتح مکہ بھی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی حضرات صحابہ کرام شک میں مبتلا نہیں ہوئی اپنے علاقے سے دور دشمنوں کے راست، دشمنوں کے مرکزوں میں لڑنا دشمنوں کے علاقوں میں لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جب حضرات صحابہ کرام کو کو بےت الجہاد کا حکم دیا گیا تو وہ دیوار وار دوڑے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کے شجاعت میں کام ملتے جنگ کے دوران اقدام اور دفاع میں فرق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جب حضرات صابۂ کرام کو دفاع کا حکم دیا گیا تو حضرات صابۂ کے نے ثابت کر دیا کہ وہ اطاعت میں بھی کا ملتے محترم غزو حدیبیہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم امیر کی اطاعت کرے امیر کے ہاتھ پر جہاد کرے غزۂ حدیبیہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم انفرادی اخراج کو اجتماعی مفادات پر قربان کرے غزے حدیبیہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم ایک مسلمان کے خون کے لیے اپنے جانے دینے کے لیے تیار رہے آخر